بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََصلى وسلم رسكى عطائبنعبى رب رحمت علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائش پوری ہو جائیں فائدے میں محض شیخ نور اللہ مرقدو لکھتے ہیں احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے جو سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعلی شانو اس کے لیے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تالہ شانحوں حق شاہ نہوں نے سورہ کہا اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کے اٹھائیں جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی ایک حدیث میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اور اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں بس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تبرات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے اس صورت کا نام راف عافغہ بھی ہے یعنی کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بو کی حالت میں پڑتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس پر نظام میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کو بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے مقری رحمتہ اللہ علی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین و جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے مگر مشائے حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے سبحان اک اللہ و بحمد اشحد اللہ الہ اللہ اند